دعا تھی اب تعریفیں کرنے لگ گئے فرمایا اپنے درخواست کرنے سے پہلے میری تعریف کرو الحمدللہ رب ربل ارحمان ارحیم مالک یومین ایا کا نابدو بدو بیا کا ساری ہم تیرے لیے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 سرات مستقیم کا دکھانا مراد نہیں وہ تو بندہ دیکھ چکا ہے اگر اس نے سراط مستقیم نہیں دیکھی کا نابود کیوں کہہ رہا ہے اگر اس نے سرات مستقیم نہیں دیکھی الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے الرحمان رحیم کیوں کہہ رہا ہے مالک یوم الدین کیوں, کہہ رہا ہے؟ ایا کیوں کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ سرات مستقیم دیکھ چکا ہے سیدھا رستہ دیکھ چکا ہے یہاں ہدایت سے مراد دوسرا مانا ہے یا اللہ یہ رستہ جو تو نے دکھایا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے ہمیں جنت تک پہنچا اس رستے پہ پکا رکھ کے ہمیں جنت تک پہنچا ہمیں منزل تک پہنچا, منزل تک پہنچا ہماری رہنمائی کر اس منزل تک چلا ہم کو سیدھے سب بیتنا ہمیں اس رستے پر کیا رکھ پکا رکھ پکا رکھ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 یہ اٹھارہ گن دیے باقی جو نہیں گنے کچھ ان کے باپ دادا وزر یاتیم کچھ ان کی بحوان کچھ ان کے بھائی بند برادری کے لوگ وج نام ہم نے ان نبیوں کو چنا اللہ نبیوں کو چنتا ہے اللہ کا انتخاب ہے اللہ بھی چون ہے چون وج نام ہم نے نبیوں کو چنا منتخب کیا سر پہ نبوت کا تاج سجایا وہ دئی اور ہم نے نبیوں کو رستہ دکھایا الا سراتم مستکیب کون سا معلوم ہوتا ہے سرات مستقیم کس کا رستہ ہے نبیوں کا نبیوں کا نبیوں کا ہم نے ان کو چنا وہ دئی ناؤم الا سرات مستقیب اور ہم نے ان کو چلایا سیدھے رستے پر آگے کیا کہا فرمایا اشرکو اگر یہ نبی شرک کرتے لو فرضیہ بالفرض محال نبی سے گناہ سرزاد نبی ماں کی گوت سے لے کر قبر میں جانے تک معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا پیغمبر اللہ بچاتا ہے تو بچوں تھک تو نہیں گیا ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں ذوق آ گیا کہنے کا اللہ بچاتا ہے نبیوں کو گناہوں سے نبیوں کو گناہوں سے اللہ بچاتا ہے دست قدرت رکھتا ہے اللہ ان کی پیٹ پر میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں گناؤں کے نزدیک نہیں جانا مولوی صاحب گناہوں کے نزدیک نہیں جانا پیر جی گناوں کے نزدیک نہیں جانا امام صاحب گناؤں کے نزدیک نہیں جانا محدد صاحب گناؤں کے نزدیک نہیں جانا شہید صاحب گناؤں کے نزدیک نہیں جانا مفسر صاحب گناؤں کے قریب نہیں جانا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 باری آتی ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے وہاں اللہ یہ نہیں کہتا نبیوں گنا کے قریب نہیں جانا وہاں اللہ کہتا ہے اور گنا کان کھول کے سنو تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا تم نے میرے نبیوں کے نزدیک تم میرے پیغمبروں کے نزدیک نہیں جانا وہاں اللہ گناہ سے آتا ہے اللہ گنا ہٹاتا ہے جب زلیخا نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ جب اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں اللہ فرماتی ہیں کزا لے کا لے نصر فان حسوا ولفا شاہ انخل لے نصر فان حسوا ولفا شاہ کیا میں نے ایائی سے ہٹا لیا زلیخا بدکاری پہ اتر آئی تھی یوسف کو بچا لیا نہیں کہا فرمایا لے نصرفا ان ہو سو ولفا یوسف وہیں کھڑا رہا ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا ہم نے گناہوں سے کہا پرے ہٹ جاؤ میرے پیغمبر سے پیغمبر معصوم ہوتا ہے پیغمبر سے گنا سرد ہو. نہیں ہوتا پیغمبر کی سرپرستی کون کر رہا ہے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 ولاشرقو اگر وہ شرک کرتے ان شرکا لزلم نازیم ان شرکا شرک کیا ہے ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں بزو شیفی غیر محلی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 واحد محکمہ ہے واحد کسی سند کی کوئی ضرورت کسی ڈپلومی کی کوئی ضرورت داڑھی رکھی ہوئی ہوتی اچھی بولتی ہو گالیاں اچھی نکالتا ہو وارث شاہ کی ہیر سر سے پڑتا ہو یہ معیار ہے اب لوگوں کا معیار میے ڈوڑے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 خطیب صاحب سڈے خطیب صاحب تے کمال ہی کر چڑی ہے جی پھٹیاں ہی بن چڈیاں جی. آخیا کہ سان کوئی پتہ نہیں جی کیا کیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک امام صاحب تھے جائل ہو گیا نا جائل بچارا تو وہ نمال پڑھانے لگے انہاں سجدہ صاحب کر لے مقتدیوں نے سمجھا بھائی سجدہ صاحب نکالا امام صاحب نے ایسی کوئی غلطی تو کی نہیں انہوں نے بھئی واجب چھوٹ گیا ہو یا واجب میں تاخیر ہو گئی فرد میں تاخیر ہو گئی ہو تو سعد صاحب والی غلطی تو ہوئی کوئی نہیں پتہ نہیں ہمارے امام صاحب نے سعیدہ صاحب کیوں نکالا بال نکیو نے پوچھا استاد جی کی بن گیا سی سید صاحب تھی سی وہ کہنے لگے میرا وزو ٹوٹ گیا سی آ اس جائل نے سمجھا بھائی وزو ٹوٹنا بھی سعدہ صاحب سے قابو آ جاتا ہے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 جو لوگ ان صفتوں کے اہل نہیں ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے ان نشرکا اٹھارہ نبیوں کے نام گنے باقیوں کا ذکر بھی تباہ کیا اور فرمایا ولاؤ اشرک اگر بل محال میرے یہ نبی شرک کرتے لہب تان ہوں ماں کانو یا ملود میں اپنے نبیوں کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیتا اللہ اسے کہتے ہیں آخان دینوں کے سمجھاوا نون اس کو کہتی آخان دینوں کے سمجھاوا نو کہا اللہ نے نبیوں کو اور سمجھایا بچنا اس منحوس مرض سے اگر نبیوں سے شادر ہوتا ہم ان کے امال پر بات کر کے رکھ دیتے اور کی حدیث ہے بڑی دھارس بنتی ہے خدا کی قسم میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو ہم جیسے گناہگار لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ نے فرمایا ہے میرے گناگار بندے اگر تو مرنے کے بعد میرے پاس آئے اتنے گنا لے کر کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب یہ ساری کائنات تیرے گناوں سے بھر جائے اگر پوری کائنات گنا کی بھر کر تو میرے پاس لائے بشرتے کہ تیرے ان گناہوں میں شرک والی بیماری موجود نہ ہو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تیرے گناوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا اگر تیرے گناوں میں شرک والی بیماری موجود اور اگر ایک رائی کے برابر شرک آ گیا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ہوئی یو شرک اب پھر جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا اسی طرح کوئی مشرق میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ابھی تک پھر تیرے سارے احمال برباد کر کے رکھ دوں گا تباہ کر دوں گا تیرے اعمال کو سراط مستقیم نبیوں والا رستہ سرات مستقیم وہ رستہ جس رستے میں شرک موجود نہیں کولنی ہدانی ربیلا سراتم مستقیم نبی پاکی اللہ نے مجھے سرات مستقیم کی ہدایت دی, دی دین کیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان منل مشرقین سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک موجود ہو نہ اب آئیے سراط مستقیم کی تشریح خود فاتحہ کے اندر ڈھونڈیں ایا کا نابو دو کا یہ ہے سرات مستقیم ایا کا نابو کا یہ جو رستہ یا کا نابدو یہ جو رستہ یا کا نابدو و نستعد اح دن سرات المستقیب قیامت تک اسی رستے پر پکا رکھ کس رستے پر ایا کا نا بو دو ویا کا قرآن پاکی ایک جگہ صفحہ نمبر ہے دو سو اٹھتر سفر نمبر ہے دو سو اٹھتر آیت نمبر ہے تیس سورت کا نام ہے مریم سورت کا نام سورت مریم دو سو ستر جو میں نے آیت دکھانی ہے وہ اٹھتر پہ آیت نمبر آپ نکالیں چھتیس آیت نمبر چھتیس پانچویں سطر ہے جی پانچویں دو سو اٹھتر سفے کی پانچویں سطر عیسا پیدا ہو گئے مریم اٹھا کے لائی قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے یہ کیا ہے تیری شادی نہیں ہوئی ماکان ابو کی میرا اصول تیرا باپ اچھا بندہ تھا برا نہیں تھا تیرا خاندان بڑا اچھا یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو فاشارت لائی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف انہوں نے کہا کیفا نکلنے مانکان افل مہد سبیا اپنے گناہ پہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں پاگل بناتی ہو بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو بچے بھلا بولے پنگھوڑے میں یہ تم نے کیا کیا جب انہوں نے مریم پہ تومت لگائی اللہ نے فرمایا اٹھو میرے عیسیٰ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 ابن اللہ نہیں انی ان اللہ, اللہ میں سے نہیں انی عبد اللہ میں <تصفيق> کون ہوں بولو بولو میں <تصفيق> کون ہوں اللہ کا بندہ ہوں میری ماں پہ تومت نہ لگانا کتابہ کتاب مادی کسیگا تحقق کے لیے مانا مزارے کا کریں گے اللہ مجھے کتاب دے گا ججالی نبیا اللہ مجھے نبی بنائے باؤسانی بس اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے اب پنگوڑے میں نہیں پڑھنی نماز کا اس نے مجھے حکم دینا ہے تقریر کرتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں اب دیکھیے آیت نمبر تیس آخر میں کہتی ہیں ان اللہ ربی برب و بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے برب اور تمہارا بھی رب ہے میرا بھی پالن ہار تمہارا بھی پالن ہار میرا بھی مربی تمہارا بھی مربی میری نشو نما کرنے والا تمہاری نشو نما کرنے والا مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا ان اللہ ربی و رب بے شک اللہ جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب فا ہو اسی ایک اللہ کو پکارو ہاضا سرا تم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 یہ جو بہانے ہیں نا علماء لما کے اے جی کوٹھے سے چڑھنا ہو پوڑی دی ضرورت تھا جی پوندی ہے نا اور ڈپٹی کمشنر کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت تو پڑتی ہے نا جی یہ دو بندی اور بندیالوی صاحب کمال ہی کرتے ہیں جی واسطے سے ایک مولوی آخن لگا بے بندیالوی صاحب کہہ وسیلہ کوئی نہیں ایک گڈیا دے ڈبے تے کیوں بندے نے انجن تے چڑھ جایا کر دلیل بڑی خوبصورت دلیل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 وہاں بغیر واسطے کے بغیر سسیلے کے بغیر سیڑھی کے میں چھت پہ نہیں جا سکتا اور جس رب کو تو نے چھت کے ساتھ مثال دی ہے وہ چھت جتنا دور ہے وہ میچ جتنا دور ہے وہ اس کاپی جتنا دور ہے وہ میرے رومال جتنا دور ہے یا میرے چہرے کی احت جتنا دور ہے نہیں نہیں وہ کہتا ہے نہ نو اکرب ولیہ من حبل ورید تیری شاہ جتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب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 اس مرنے والے کے جتنے میں نزدیک ہوتا ہوں اتنے تم نزدیک نہیں ہوتے ہو اللہ کو ڈی سی سے مثالیں دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی جبکہ اللہ فرماتی ہیں فلاں مجھے لوگوں کے ساتھ مثالیں مجھے لوگوں کے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے رب کو ملنا ہو تو بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈی سی کے ساتھ جو رب کو مثال دیتا ہے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 معاف کر دو اور یہ جو بندے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ہر روز پہلے آسمان پہ آ کے لگاتار آواز لگاتا ہے حل میں مستقر فاگ فیرولا ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا ہوں میں <تصفح> خود منانے آ گیا ہوں تجھے <تصفح> <تصفح> اس رب کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتے ہوئے حجا نہیں آتی شرم نہیں آتی تجھے اس رب کی مثال ڈی سی سے دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بغیر واسطے اور وسیلے کے پکار تو جتنی دعائیں تمہیں یاد ہے ذرا جلدی جلدی پڑھو ربنا آتنا رب نا ربنا جال کسی چاہے واسطے میں جاؤ یہ دعا پڑھو مسجد میں آؤ یہ دعا پڑھو کپڑے پہنو یہ دعا پڑھو سفر پہ جاؤ یہ دعا پڑھو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 میں رب کے قرآن کے مقابلے میں اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتا نہیں مانتا فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے فلاں نے یوں لکھا ہے فلاں نے یوں, یوں لکھا ہے میں اللہ دا قرآن پیش کرنا تھی کا کچورے پیش کر ہوں؟ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا زلم نہ الفسانہ وہ علم تک لنا ہم نہ لنا رب ہبلی من سال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 وہ بندہ وہ ہے بائیس مقام پہ جس کی رائے کی تائید اللہ کے قرآن نے کی فاروق اعظم جو توحید کے معاملے میں اتنا پختہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے کہتا تھا انی عالم انت کا حجرون لا تلفا والا تجرب لار تو رسول اللہ یو کبلوں کا ماں کبل تو کا اے حجر اسود میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے نفع نقصان پہنچانا تیرے اختیار میں نہیں ہے اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا جو اتنا پکا ہے جو اتنا پختہ ہے اس کے زمانے میں کی پڑ گیا نوٹ کرو اس کو کل کوئی مولوی تمہیں چکر چلائے کہ بزرگوں کو کہو بابا تڈے واسطے دعا کر بابا ساری تیرے اگے تیری زندے کہہ رہے ہیں مردوں کو اقل نہیں ماری گئی مت نہیں ماری گئی زندہ کہہ رہا ہے جو کروش بدلنا نہیں جانتے ہیں جڑا اپنے یتیم بچیاں دے سر تت رکھ نہیں سکتا اس کو زندہ کہہ رہا ہے تو میرے واسطے مانگ میری تے سنتا نہیں آمک جہان کے نام تُو میرے لیے کہے؟ تو دعا کر بابا تو دعا کر قبروں سے فیض حاصل کرو قبروں سے تو بابا واہ میرے اللہ وا میرے اللہ مولا نے بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھا ہے میں آختا ہوں بھی جنگ کی زبان ہے چاہ دن اللہ تھڈوں پاڑ لیا لے والے لے والے آخد اللہ اللہ تھڈو پڑ لیا یعنی اللہ نے جڑ پہ ہاتھ رکھا بنیاد پہ ہاتھ رکھا یہ کہتا ہے بابا اور کبر میں پڑے ہوئے بابا میری تیرے آگے تیری رب کی آگے تو رب تک پہنچا مقدمے سے رہائی لے دے بیتا لے دے شفا لے دے میری دعا رب تک پہنچا اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا اللہ نے فرمایا او پاگل بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے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 میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑے ہوا کو نہیں سنا سکتا ان تد روہ لا یس مگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے مولا کدو تک نہیں سنن گے شبے برات کو پکارا گے روحاں رل دیا ہوج تو تے روحاں رل ہوئی ہویاں ہوئی ہیں روئے بیٹھیا بنے پہ تے تھی اتے وہ تھے گھر بنے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 جنت چوں آئی تے توڑے بنے سے بیٹھیاں کیوں بیٹھیاں بھائی تسان مولوی دے گھر روٹی پہنچاؤ اس واسطے سائیاں سا جنت اس لیے ہم جنت سے ہیں میں نے کہا اگر روح ہے نیک اگر روح ہے نیک وہ واپس دنیا میں آنا ادنیا اد سجن مومن دنیا مومن کا کا جیلخانہ ہے جیلخانے تو نکل کے بندہ پھر جانا جیلخانے اگر ہیں نیک وہ آنا نہیں چاہتے اگر ہیں بد انہوں رب نکلن نہیں دا اتے پولیس چڑھتی ہے ملزمان رب کیجیے یہاں کیسے آتے ہیں کہاں پھرتے ہیں یار وہ تماشا بنایا وہ رو آیا نے جی پھر گھرہ چکر لیں منیاں دے تھلے ور جائیں تو منیاں تھلے ور بڑھتی جو پخانڈ ہے مولوی نے بنا دی بڑے چلاک ہے اللہ دی اللہ دی قسمے پہ تماشا یہاں ایک مولوی ہے وہ لوگوں کو کہتا تھا تیرا کام اڈا گے تا بھی تیر لکھ چے دس کلو گوشت چاہیے کالے بکرے دا لے کے آ سکیں پڑھنا ہوتے تیر تیرے بڑا سخت جادو ہو گیا توبہ توبہ توبہ تو توں تو تے مر چلے آنے. لے آ اس گوشت پڑھنا یہ لے گیا دس کلو گوشت جیسے کر شام کو آ جانا دم کر دیں گے قبرستان جانا ہے قبرستان رات کو بارہ بجے کے بعد ادی تے بندے اس ویلے نکل جانی قبرستان کے سارے تو آخری کونے جا کے اس گوشت دفن کرنا تے دفن کر کے جلے پیچھے پرتنا تے پچھے مڑ کے نہیں کھنا ہو ڈرا پیچھوں کوئی بلان لگے گی پیچھے مڑ کے اس بیچارے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھیں رنگ اڑ یہ مجھے بندے خاص نے بتایا ہوائیاں اڑ گئیں رنگ اڑ گئے مولوی صاحب نے کہا اچھا پریشان ہو گیا ڈر گیا اچھا اچھا اچھا، اچھا، تو نہیں یہ کام کر سکتا اچھا میں اپنے طالب علم کو میں اپنے طالب علم کے ذریعے یہ،, یہ گوشت قبرستان میں پھینکواؤں گا اس قبرستان اس نہ صحیح فکر نہ کدھر جائے گا اس جائے گا نا پاس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 کپو دس لاکھ گنا نہیں نا بننے یہ لوگوں کو پڑا تی یہ ان کے وتی تو ترگ لے کے آنا ہے بڑا جوان مرغ کیوں جی اس دی ٹوپی دے خون طویز لکھنا شرارتی دیکھو تو تعفران لے کے آ جعفران لکھنا اثر نہیں آتا جافران تو بغیر اٹکے علاقے میں ایک پیر صاحب تاویز دیا کرتے تھے پانچ روپے اس وقت لیا کرتے تھے بڑے سوکھے ویلے کی گل ہے پانچ روپے بندے نے تعویذ لیا پانچ روپے انہوں نے لے لیے اثر بسر کچھ نہ ہوا وہ بندہ گیا اس آ جی کوئی فائدہ نہیں ہوا مولوی صاحب نے کہا ایک تاویز اور لے پانچ روپے دے تو اور تاویز لے اس نے دوسرا بیچارے نے لے لیا پھر آ مہینے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا جی مولوی صاحب نے کہا ایک اور لے روپے اور دے اس نے تیسرا لے لیا چلا گیا آ گیا اس نے کہا جی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہماری صاحب نے کہا جھوٹ مت بولو فائدہ ہوا ہے تجھے نہیں ہوا مجھے ہوا پندرہ روپئے ملے تھریب بنا ان مکاروں نے ہاں کہہ میں یہ رہا تھا حضرت عمر جیسا انسان قید پڑ گیا تو وہ صحابہ کو لے کر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 شاباش اے اللہ کون کہہ رہا ہے میں آپ اللہ یہ کیا ہے بولو کیوں نہیں بولتے ہو یہ کیا ہے اے اللہ صلی علی محمد رحمت بھیج برکت بھیج رحمت بھیج کس پر کون دعا مانگ رہا ہے کس کے لیے بولو اب اب زندوں نے دعا مانگنی ہے ان کے لیے اب ان سے دعا نہیں کروانی آسان لفظوں میں سجاؤں کچھ نئے بندے آئے ہوں گے ہمارے پرانے دوست جانتے ہیں کیوں بھائی جس طرح مومن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اولیاء اللہ کا جنازہ بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ اور طریقہ ہے بولو اماموں کا مفسرین کا محدسین کا شب زندہ داروں کا تابیوں کا صحابہ کا حضرت ابو بکر صدیق کا پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جی رانی رحمت اللہ علیہ ان کا جنازہ پڑا گیا کہ کوئی نہ پڑا گیا اسی طرح ایک منٹ کے لیے تصور کرو تصو دنیا میں چلے جاؤ شیخ ابدل کادر کی کا جنازہ ہے چار پائی پہ سامنے آ گیا امام مسلح پہ آیا سفید درست ہو گئی امام نے کہا نیت سنا بھائی فرض کفایا سنا واسطے اللہ کے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے سوچ لو پیری پھر ایڈے وڈے بھابی نہ بنو اگوں شیخ ابدل کادر جی رانی جنازہ اتنا سوچ لو اری گل سوچو عام بندہ نہیں ہے سامنے اور آج کوئی بزرگ مر جائے آج جس کو تم ولی کہتے ہو وہ فوت ہو جائے اس کا جب جنازہ پڑتے ہو کیا کہتے ہو دعا اس میت سے دعا اس میت سے, اس میت سے نہیں کیا کہتے ہو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 اب دعا واسطے حاضر اس میت کے آئی تو سارے میت کہہ رہے ہیں کل سارے گاٹے لگن گے بندے آلوی صاحب میت کہ جی بزرگوں توبہ توبہ توبہ اٹھارہ بلا کے تو بچ جاؤ جی اے یہ اٹھارہ بلاکیے بڑے سخج ہے جی یہ تو کہتے ہیں میت نے میت اب کہہ دعا واسطے حاضر اس جیون دے دے جی کہ کہ اور جب شہید کا جنازہ پڑا جاتا ہے شہید کا تمہیں مولوی دھوکہ دیتے ہیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے مولویوں سے پوچھا کرو یہ زندہ زندہ زندہ کی جو رٹ لگاتے ہو شہید کا جنازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ بولو نہیں مسئلہ تھا پتا شہید کا جنازہ ہوتا ہے پڑا جاتا ہے تو شہید کا جب جنازہ پڑا جاتا ہے کیا کہتے ہو دعا واسطے حاضر ہے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 زندیاں دی بیوی بی نال جی کوئی کر لو بندہ ٹر جائے چار مہینے دس دن کراچی پچھوں بیوی بی کر لو نکاح کسی اور نال پھر بے غیرت گیرت سمجھو سمجھایا جی تھی غیرت مندو زندہ ہے تیری بیوی بی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا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 تو کیوں زندگی بناتا پھرتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہو گئی اس کی بیوی بی سے اوروں نے اور بھائی شہید کو دفن کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں دا دا کیا سمجھ کے نہیں نہیں زندہ نہیں زندے نو دفن کرتے ہو اٹھاؤ چوتھا پورا القرآن و جو فصر و بازو بازا قرآن اپنی تفصیل خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل یہاں فرمایا بللہ یاؤن بلا قلعہ تشرون چوتھے سپارے میں جب جا کے شہیدوں کا ذکر کیا وہاں فرمایا بللہ یاؤن اندا رب ہم بللہ یاؤن اندا رب ہم بلکہ وہ زندہ ہے کہاں بولو بولو کہاں زندہ ہے نے رب کے پاس جب یہ ایت اتری تھی نا یہ ایت شہیدوں والی تو صاحب ہے کہ رام نے نبی پاک سے کہا یار رسولہ اس شہیدان سارے کام کیتے مردہ سمجھ کے قرآن نے بننا لا دنوں مردہ ہم نے دفنا دیا واسط تقسیم ہو گئی اس کی بیوی بی سے اور قرآن کہتا ہے مردہ نہ کیا یار رسول اللہ اس ایت کا کیا مطلب ہے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 ان کی رویں جنت میں پہنچی اللہ نے ان رو کو سبد رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دیا وہ جنت میں پرندے بن کر اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ کے ارش کے نیچے سونے کی کندیلے لٹکتی ہیں اور وہ رو میں اس میں آرام کرتی رو میں اس میں اللہ کے کہاں کہاں جسم کہاں رو میں کہاں حتہ کہ اللہ تعالیٰ ان روموں سے پوچھا وہ بدر کے شہیدوں شہیدوں کی رووں سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگو روئے کہتی ہیں مولا کیا مانگے جنت جنت کی بہاریں عرش کے نیچے سونے کی کندیلیں اس میں آرام کچھ نہیں چاہیے اللہ نے فرمایا مانگو کچھ ضرور مانگو انہوں نے انکار کیا اللہ نے اسرار کیا رو نے سوچا بن مانگے اللہ جان نہیں چھوڑتے تو روئیں کہتی ہیں مولا اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ہماری روئیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا کس حدیث کا میں نے حوالہ دیا مسلم مسلم مسلم کس کا ہماری روئیں ہماری روئیں ہمارے جسموں میں معلوم ہوتا ہے ان کی رویں جسموں میں موجود نہیں تھی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 میں ایسی دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ مولوی صبحوں کے ٹائم سر پہ قرآن رکھ کے کہے رات نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے میں نبی پاک کو پوچھا یارسولہ تھی سن کہ نبی پاک فرمایا ہاں میں سننا میں قرآن رکھ مجھے زیارت ہوئی میں نے کہا اگر خوابوں پہ بات آ گئی نا کل کوئی بریلوی کہے گا میں نے بھی نبی پاک خواب اچ لبے نے میں پچھیا نبی پاک نو یا رسول اللہ ਤੁਸੀਂ دوروں دوروں بھی کوئی توں پکارے ਤੁਸੀਂ سندے ہو انہوں نے جی میں بالکل سندا نہیں تمہارے پاس کیا جواب کل کوئی شیعہ کہے گا میں دا محرم نو ماتم کر کے راتیں سُتا نا حضرت حسین ملے انہوں نے میری پیٹھ تھپکا شابا میرا پتا ہے تو اج بڑا سونا کام کیتا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی مرزائی کہے گا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 رابی ہے عبد ابن مسعود اور قول ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ ہو جادو وہ جو سر چل کے بولے ممشن. ہماری رو میں ہمارے جسموں میں پکا یارو یاروں ہماری رو میں ہمارے جسموں میں معلوم ہوتا ہے پہلے رو میں جسموں میں موجود ہو ممشن. اللہ جواب میں روحوں کو کہتے ہیں جو روح میں ایک دفعہ قبض کر لوں اس کو قیامت سے پہلے جسم میں واپس نہیں لوٹاتا جو روح میں قبض کر لوں وہ نہیں لوٹاتا کچھ اور مانگو یہ تمہارا مطالبہ منظور نہیں تمہاری روح جسموں میں نہیں لوٹے گی از انفوسک قیامت کے دن روے جسموں کے ساتھ ملائی گے قیامت سے پہلے روئے جسموں کے ساتھ نہیں ملائی گے روویں جواب میں کہتی ہیں مولا اگر ہماری رویں جسموں کی طرف نہیں نہ لوٹانی اگر ہماری جسم ہماری جسموں کی طرف نہیں نہ لوٹانی تب مولا تو مولا وہ ہمارے گھر والے بڑے پریشان ہوں گے سارے دوست بڑے پریشان ہوں گے بھئی پتہ نہیں انہوں نے کی بنے یا اللہ کم از کم ہماری خبر تو ان تک پہنچا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 وہ زندگی کس کے پاس ہے وہ زندگی کہاں حاصل ہے جنت میں کہاں حاصل ہے جنت میں ان جسموں میں رو کا تعلق ہو کوئی نہیں تھا. بانی دار لوم بند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رامت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ارواح شہدا را تعلق نیست ارواح شہدا را شہیدوں کی روحوں کو بابدانیاں ان کے جسموں کے ساتھ تعلق نیست تعلق نیست. کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں تُسی تے بڑے بزرگوں دے من والے ہو سونے ہو قاسم نانوتوی کی یہ گل من لو کہ شہیدوں کی روحوں کا جسموں کے ساتھ تعلق کو نہیں ہوتا کہنا یہ چاہتا تھا کہ مقصوب علیہم سے مراد یہودی اور ظالین سے مراد کون ہے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 آپ جتنے لوگ درس میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے آپ بھی اس افطاری میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے کوئی نہ کوئی چیز آپ بھی اپنے ساتھ وہ جو منتظم حضرات ہوں گے آپ ان کے سپرد کرتے چلے جائیں گے جتنی بھی کوئی کھجور لا رہا ہے کوئی, کوئی چیز لا رہا ہے اپنی توفیق کے مطابق اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ ایک پاؤ کھجور ہی لا سکتا ہے تو اس کا حصہ پڑ جائے گا جو قرآن سننے کے لیے آئیں گے وہ روزہ افطار کریں گے اس سے بہتر مصرف کیا ہے اس سے بہتر روزے افطار کرنے کا کوئی مصرف نہیں آپ جتنی بھی آپ کی وسط ہوگی اس کے مطابق آپ بھی افطاری کا سامان اپنے ساتھ لائیں گے تاکہ لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے یہ اثر کے بعد ہوگا ہمارے یہ جو درس ہیں سرگودا والوں نے اس سے بڑا فیض حاصل کیا ہمارے دوست شریک رہے لیکن اللہ کے فضل سے اس کی دھوم بڑی دور دور تک سنائی دی گئی بڑی بدور دور تک سنائی گئی ملتان کے ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں حاجی عبد ال صاحب حضرت شیخ القرآن کے قریبی ساتھی دوست حضرت شاہ صاحب کے دوست ملتان سے ان کا تعلق ہے آج وہ دس آدمیوں کے ساتھ صرف درست سننے کے لیے یہاں آئے اللہ ان کا آنا قبول کریں محنت قبول کریں اور صرف درس سننے کے لیے نہیں آئے ہیں سرگودا والوں کے لیے وہ ایک مشین ٹیپ بھرنے کے لیے ایک سنانے کے لیے اور ایک مشین جس سے بیک وقت تین کیسٹیں بیک وقت ہوں گی ملتان کی طرف سے انہوں نے ہمیں یہ توحفہ تن پیش کی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو حضرات درس کی کیسٹیں خریدنا چاہیں گے ان سے بھروائی کا کوئی خرچہ نہیں